نہیں ہے سیزن نہیں ہے بیٹے کی مشارت دینے آ گئے ہیں آپ اللہ اکبر اب فرشتے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا وہ تو بات بیوی بی کی سمجھ رہے ہے کہ مقام موقع تو یہی ہے اس قسم کا ہی جو یہ کہہ رہی ہے فرشتے جواب دے رہے ہیں اتا جبینا من امر اللہ اے ابراہیم کی گھر والی اتا جبینا من امر اللہ کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہے حیران ہو رہی ہے رحمت اللہ رقات اللہ کی رحمتیں ہیں اور اس کی برکتیں ہیں تم پر اے اہل بیت ابراہیم تم پر تو رب کی رحمتیں ہیں تعجب کر رہی ہے ابراہیم کے گھر والی ہو کر اہل بیت ابراہیم ہو کر معلوم ہوتا ہے بیوی نبی کی اہل بیت ہے پہلے بیوی اہل بیت بعد میں اولاد اولاد تو ابھی آئی نہیں ہے نا پہلے ہی, ہی بات اے اہل بیت ابراہیم تو تعجب کر رہی ہے تجبر اللہ کی رحمتیں ہیں اس کی برکتیں ہیں اللہ حدبت اس کے بعد قوم لوت کا انجام سامنے آیا فرشتے وہاں چلے گئے قوم بھاگی آئی پکڑو یہ کہاں سے لڑکے آئے نوجوان خوبصورت شکلوں میں پہنچے پکڑو ان کو بدکار قوم آ گئی دروازہ توڑ رہے ہیں حضرت لطی علیہ اسلام کہتے ہیں میری مجھے رسوا نہ کرو میرے مہمانوں میں میری بیٹیاں ہیں یہ میری بیٹیاں ہاروکم میں تمہارے لیے ان کو حلال حلال طریقے سے لے جاؤ ان کو حلال طریقے سے لے جاؤ بیٹیاں لے جاؤ مہمانوں میں مجھے رسوانا کرنا آجز ہو گیا پیغمبر کتنا عاجز ہے پیغمبر اللہ اکبر فرشتے کہنے لگے کھول دروازہ ہم فرشتے ہیں ابھی ان کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں کب ہوگا صبح کے وقت اچھا اتنی دور ہیں اتنی دور اتنے تنگ ہے قوم سے کہتے ہیں سر صبح قریب صبح قریب نہیں ہے اللہ کہتا ہے فضا اللہ صاف اس بد کردار قوم کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے گیارہ کی گیارہ بستیا جبریل کو کہا اخاڑ لو زمین سے یہ دھرتی اٹھا لو آسمان کے قریب لے جا کر کو تک کر کے پھینک دو پھر اس پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی اللہ کا غیر وغیرہ اب بھی نہیں ہوا ہے اللہ پر اس کے بعد پھر قومی شعائب کا تذکرہ ہوا لطن غسلم المیزان <الْمِيزَان> کم تولنا کم ناپنا یہ سیوا تھا ان کا جیسے آج ہم لیتے اور پیمانوں سے ہیں دیتے اور پیمانوں سے ہیں کم ناپتے ہیں کم تولتے ہیں اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا ہے میرے بھائیوں قوم شعائد اسی بنا پر تباہ و برباد کر دی گئی تھی اسی بنا پر صرف اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے قصے کو احسن بیان کیا یہ تمام قصوں میں سے بہترین قصہ ہے فرمایا میرے حبیب محمد علیہ السلاۃ والسلام ہم آپ کی طرف وہی کر کے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کر رہے ہیں بڑا ہی اچھا قصہ ہے وین کن تمن قبل ہیرین آپ کو اس سے پہلے اس قصے کا علم نہیں تھا کن تمن قبل ہی لمین الغ فرین کہہ رہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلاط والسل پیغمبر نے خواب یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے باپ کو بتائی مجھے چاند سورج ستارے گیارہ سجدہ کر رہے ہیں باپ نے کہا نہ بتانا اس کے بعد واقعہ آ گیا بھائیوں نے کہا یوسف کو پکڑ لو اس کو لے جاؤ یوسف اس کے بھائی بنی امین کی عزت ہے ہمیں کوئی پوچھتا نہیں گھر میں یوسف کو قتل کر دو کسی نے کہا نہیں قتل نہ کرو یہ کسی کنویں میں ڈال دو اس کو ابھی تو راہوی اردو اخرولا کم کسی جنگل میں پھینک تو جا کر یوسف کو لے گئے باپ کو بہلا پھسلا کر لے جا کر واپس آئے یوسف کو کہیں کوئے میں پھینک آئے گھر میں باپ کے ساتھ گلیوں میں روتے آ رہے ہیں وجہ اباہیشائی <عَشَيَبْكُون> روتے آ رہے گلی سے ہی کہتے اباجان ہم گئے کھیل رہے تھے یوسف سامان کے پاس پڑا تھا اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور کتا بھی پیش کر دیا اس پر خون ڈالا ہوا تھا بھیڑیے کا کہنے لگا میرے بیٹو بھیڑیا کتنا سمجھدار ہے تو اس نے یوسف تو سارا کھا لیا کرتے کو کچھ بھی نہیں کہا اس نے کرتا صحیح سال ہیں ہے اس کرتے کو دیکھا روتے روتے نابینے ہو گئے حضرت یوس والی اسلات پھر یوسف کا قصہ بڑا لمبا ہے آگے ان کی پاک دامنی جیل میں جانا پاک دامنی کی بنا پر جیل والوں کو توحید کا درش دینا پھر اس کے بعد چلتے چلتے تخت مصر پر پہنچنا یہ تمام اعزازات اللہ نے ذکر فرمائے یوسف علیہ اسلات والسلام کے اور کہا جس نے جو لے گئی تھی نا اپنے گھر میں جس کے گھر گیا تھا یوسف وہ عزیز مصر لے گیا تھا اس نے کہا خرید کے لایا ہوں غلام خرید کے کیا لایا ہوں نوکر لیکن کرنا کیا ہے غلام تو کیا کرتا ہے کام گھر کے برتن صاف کرے گوٹیاں صاف کرے اور جھاڑو دے غلام کپڑے دھوئے غلام تو یہ کام کرتے ہیں غلام کیسا عجیب ہے اللہ نے اس کی عظمت کس قدر بحال رکھی ہے کتنا بڑا عظیم الشان غلام ہے وہ گھر میں لا کر غلام دے رہا ہے کہتا ہے میری بیوی اکریمی مسوا غلام ایسا ہے اس کا کھانا پینا اس کا بستر رہنا سہنا تو نے بڑا ہی اچھا کرنا ہے تو نے کرنا ہے اس کا کھانا پینا اللہ تریشان رب جس کو عزت دیتا ہے شروع سے ہی عزت دے دیتا ہے اللہ تریشانہ آیا غلام ہے نوکری بیوی بی کر رہی ہے نوکری اس کی ملکہ کر رہی ہے ایک وقت آیا ملکہ نے ہی اس کو بلا لیا بند کمنے میں ساتویں کوٹری میں بند سمر کر کہنے لگے یوسف راہ در دیکھو توجہ کرو ہے تلک تیرے لیے ہی ساری دنیا سجائی گئی ہے یوسف آنکھیں جکائے ہوئے ہیں نگاہیں جکائے ہوئے ہیں کہتے ایک پل صرف دیکھا اندر آتے ہوئے اس کے بعد یوسف کی نگاہ نہیں اٹھی ہے پر لیکن دیکھ تو لیا نا قرآن کہتا ہے شاید کام بکر جاتا لولا رہا راہ ربی اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کا سایہ کر دیا یوسف خبردار یوسف خبردار یوسف کہتا ہے اللہ کیسے جاؤں کہاں جاؤں تالے پڑے ہوئے دروازے بند ہیں اللہ کہتا ہے یوسف اشارہ تو کر کھولتا میں چلا جاتا ہوں آگے بھاگ عورت پٹکار ہو اس کے آگے لگ کے بھاگو قرآن درس دے رہا ہے آگے لگ کے بھاگ پیچھے نہیں آگے جاؤ بد کردار لڑکے لڑکیوں کے پیچھے بھاگا کرتے ہیں آگے نہیں آگے تو نیک بخت بھاگتا ہے یوسف بھاگتا ہے پیچھے تو کرتا پکڑ کے کھینچتی ہے کرتا پھٹ جاتا ہے یوسف صلی اللہ علیہ شام کا اتنے میں دروازے پہ آ گیا چودھری صاحب وہاں موجود سے سردار صاحب بڑے بڑے سردار بسا اوقات بے ریرت ہو جاتے ہیں غیرت مند نہیں ہیں۔ اللہ اکبر وہ آتے ہی کہنے لگی روکے ما من اللہ ایس صاحب ایسے شخص کا کیا ہے اس کو کیا سزا دے سکتے ہیں کیا جزا دے سکتے ہیں جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اللہ یوس جنا سوچنے کا موقع نہیں دیا خود ہی سزا, سزا تجویز کر رہی ہے جیل میں ڈال دو یا سخت آزاد کرو اس کو خود ہی تاکہ توجہ سزا کی تجویز میں لگ جائے تحقیق میں نہ لگے کتنی شاطر عورت ہے اللہ اکبر لوگ اب بھی کہتے ہیں وہ جوان ہو گئی تھی یوسف کا نکاح ہو گیا تھا اور نبی کے گھر والی مشرق ہو سکتی ہے محمد سے پہلے صلیم اب نہیں اب تو نمونہ ہے سارا گھر محمد رسول اللہ کا مشرق ہو سکتی ہے بے دین ہو سکتی ہے کائنات کے رب کی قسم نبی کے گھر والی بدکار نہیں ہو سکتی نبی کی اپنی اولاد بھی مقدس پاک ہوتی ہے اس حرام کاری سے اور نبی بی پاکیزہ رحموں سے آتے ہیں یہ بات پکی اور سچی ہے یہ لیکن بدکار اور نبی کے گھر میں نہیں آ سکتی ہے نبی کو بدکاری کی دھاوت دینے والی نہیں آ سکتی ہے یہ کیسے نبی کی بیوی بن سکتی ہے سواری پیدا نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر ایک وقت آیا جیل میں چلے گئے کہا جیل میں جانا پڑے گا نہیں تو کام خراب ہوگا جیل میں گئے وہاں دو آدمی مل گیا ساتھی وہ اپنا خواب سنا رہے ہیں ایک کہتا ہے میں تو اپنے سردار کو شراب میں کر پلا رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں نے کھانا دانا اوپر رکھا سر کے اوپر سے کوا کھا رہا ہے اٹھا رہا ہے مجھے خبر دو ہمیں بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے فرماتے تعبیر بھی تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے بتا دیں گے لیکن پہلے کیا ہے آؤ اب تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہتے ہیں یا ساح بھائی جنہیں اور خیرون امواحد <القحار> اے میرے دو دوستوں جیل کے دوستو کیا بہت سے رب بہت سے رب, بہت سے رب بہتر ہو سکتے ہیں یا ایک ہی رب جو واحد اتحار کیا بہت سے خدا چاہیے یا ایک ایک شاعر ہے عربی وہ کہتا ہے ارب دن ہم الفا ر کیا ایک ہزار رب پکاروں ہر کام کے لیے ایک رب ہر حاجت کے لیے ایک رب ام اوبم واحد یا ایک ہی خدا بنا لوں ایک ہی کو مانوں ہزاروں کو مانوں کیا کروں میں ادین اذا تقسمت الامور جب میرے کام بے شمار تو پھر خدا بھی بے شمار ہوں یا ایک ہی کارآمد ہوگا تو آپ بھی کہتے ہیں ترکت اللہ تھا ولغز میں نے لات و منات سارے چھوڑ دیے ازا کو چھوڑ دیا تمام خداؤں کو خیر بات کیا دیا ہے کلالی کا یفال اور رجسیرو اسی طرح صاحب بصیرت لوگ کرتے ہیں وہ ایک ہی کو مانتے ہیں حضور سماتے ہیں کلمہ لبید کا بڑا سچا کلمہ ہے کیا اللہ شعی ما خل اللہ بات لو کائنات والو خبردار ہو جاؤ کیا اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے پناہ ہو جانے والی ہے بقا کس کو ہے اس مجلس میں جہاں مجلس مشاعرہ قائم ہے ایک صحابی محمد رسول اللہ کے موجود تھا اس واط جب اس نے یہ مشرا بولا نا اللہ کلو ما کال اللہ باتل صحابی کی زبان سے نکلا سدا کتا تو نے سچ کہا ہے اور کمزور پھٹے پرانے کپڑے والا ہو نا تو وہ داد تحسین دے رہا ہو اس کی وہ بھی پسند نہیں ہوتی غریب آدمی جو ہوا اس کو دیکھا گھور کے یہ کچھ بھی نہیں ہے مجھے داد دے رہا ہے کیا یہ میں بہت بڑا شاعر ہوں اللہ اس نے کہا نے سچ کہا ہے اللہ کے سوا ہر چیز فنا فنا ہو جانے والی ہے اور دوسرا نصہ بولا وکل لام ہر نعمت زوال پذیر ہے کسی نعمت کو بقاؤ سات نہیں نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں سا بھی فورن کہتا ہے کزب کا تو بولا ہے سوچنے کی بات ہے نعمتیں تو واقعی نعمتوں کو سوال تو آتا ہے نا ہر نعمت کو سوال آتا ہے ساتھی کہتا ہے تو نے جھوٹ بولا ہے پاسی چچا جات بھائی بیٹھا تھا اس نے ایسے زور سے تھپڑ مارا اپنے بھائی کو اس کی آنکھ نکل گئی ساتھی کہنے لگا اب اچھا ہے اس کی تائید کر رہا تھا اب تقزیب کی ہے محمد کا دوست بن کے آنکھ بھی ضائع کر لی ہے تو نے صلی اللہ علیہ وسلم م. وہ کہنے لگا اللہ کی قسمیت ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے محمد رسول اللہ کی محبت میں دوسری آنکھ بھی منتظر ہے کہ کوئی اس کو ضائع کر دے میری دوسری آنکھ بھی یہی چاہ رہی ہے تو یہ کہتا ہے تو بات سوچنے کی یہ ہے وَكُلُّ نعیمٍ لا نعیمن لام ہر نعمت ضروری طور پر ختم ہو جانے والی ہے کیسے صحابی کو پوچھا تو بتا تو صحیح اس کی بات کو کیسے کہا جھوٹ ہے وہ کہتا ہمارے پیغمبر پیرو مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے جو اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے فی نعیم مقیم وہاں ہمیشہ کی نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ اس نے کہا تھا کل نعیم ہر نعمت چاہے دنیا کی ہو چاہے کوئی ہو الکل لغراک کل ہر ایک چیز کو گھیرے میں لے لیتا ہے میں نے کہا جھوٹ بولا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو بقا ہے صبات ہے کمام ہے زوال نہیں ہے یہ ساری وسیعت نصیحت کر واض فرمائی وہ توحید والے ہو گئے اب ان کو تعبیر بتائی جس نے بچنا تھا ایک نے تو پھانسی لگنا تھا جس کے اوپر پرندہ کھا رہا تھا جس نے بچنا تھا اس کو کہا جا کے اپنے اپنے عزیز پر بادشاہ پر میری بات بتانا اس کو میرا ذکر کرنا میرا ذکر کرنا اللہ کے شان کس لیے کس لیے تاکہ وہ مجھے بلائے اور آزاد کرتے یہ بھی ایک اللہ کا بندہ درویش خواب جیل میں پڑا ہوا ہے اللہ نے کہا اچھا مجھ پر بھروسے کی بجائے اس پر بھروسہ کر رہا ہے فنب صف جنہیں بے دواسنی اس کو شیطان نے یاد دی بلا دیا بتانا ہی بلا دیا یوسف کئی سال اور جیل میں رہ گئے اللہ اکبر ایک طرف آپ دعوت تو ہی دے رہے ہیں دوسری پر بھروسہ اس پر کر رہے ہیں جاؤ بتاؤ جا کر, اس, کر اس کو اور مجھ کو بتاؤ یوسف ہر شکوا شکایت میرے ساتھ کرو اللہ تری شان پھر اس کے بعد یوسف علی تو اسلام کے بھائیوں کے قافلے کا تذکرہ یہ عزیز مصر بن گئے تاج و تخت کے بادشاہ بن گئے اور قافلے جا رہے ہیں کیا نئے اناج لینے کے لیے انہوں نے کہا دوسرے بھائی کو بھی لاؤ مختصر بات بتاتا ہوں پھر اناج ملے گا تمہیں نہیں تو نہیں انہوں نے کہا اچھا گھر چلے گئے باپ نے کہا ہاں نہیں میں نہیں بھیجوں گا میں پہلے ہی بھیج کے پشتا رہا ہوں انہوں نے کہا وعدے پکے کر لے وعدے کر کہنے نئے کہ دیکھ سارا و سامان واپس آ گیا اناج نہیں آیا انہوں نے کہا بھائی کو لاؤ تو اناج ملے گا تو ہمیں ایک اونٹ کا اور اناج مل جائے گا تو کام اچھا ہی ہے نا دے دو باپ نے بجے ہوئے دل کے ساتھ دے دیا کہا جاؤ لے جاؤ بنیامین کو لے جاؤ اللہ اکبر وہاں پہنچ گئے پھر اس کو واپس بھیجنا تھا اناج دے کر ایک بنیامین کے اونٹ کے سما و سامان میں اختیا رکھ دیا جا رہے ہیں آواز دی ایا تو او کافلے والو انکم سارے کون تم چور ہو ادھر آؤ بات سنو انہوں نے کہا ہم تو نبی کا گھر آنا ہے چوری نہیں کیا کرتے کہنے لگے پھر چوری چوری اگر نکلا ہے تو سزا کیا ہوگی انہوں نے کہا سزا جو تمہارے ملک کی ہے وہ دے دو انہیں کہا جس کے اپنا نکلے گا ہودج میں سے سارے سامان سے پیالہ نکلے گا ہم اس کو اپنے پاس رکھ لیں گے جانے نہیں دیں گے یہی سزا ہے اس کی پہلے دوسرے سامانوں کو دیکھتے رہے دوسرے اونٹوں پر آخر میں اپنے بھائی کے اونٹ کی تلاشی لی دیکھا تو اس میں سے پیالہ نکل آیا تو بھائی نے پتا کیا, کیا بھائی کہتے ہیں فقط من قبل عزیز مصر اگر اس نے چوری کر لی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اللہ اللہ اس کا بھائی بھی تو چوری تھا اس نے بھی چوری کر لی دونوں بھائی چور نکلے ہیں اللہ اللہ وہ چلے گئے ایک بھائی نے کہا گھر نہیں جاؤں گا وعدہ کیا تھا میں گھر لے کے جاؤں گا ساتھ میں یہی رہتا ہوں جاؤ بتا دو باپ کو باپ نے بتا اچھا وہی بات نکلی جو میں نے کہا تھا بات وہی ہے چلتے چلاتے یہاں تک بات پہنچی کہنے لگے انما بتا اللہ بھائیوں سے منہ مولا باپ نے اور ایک طرف کونی میں ہو کے کہا یا اسفا علی یوسف ہر افسوس یوسف پر روتے روتے وبی آئی نہ ہو گئی آ سفید ہو گئیں اندھی ہو گئیں کیا معنی جو صحیح غم کا رونا روتا ہے وہ کونے میں لگ کے روتا ہے جن کو غم نہیں تھا وہ گلی کوچے میں روتے ہوئے آ رہے تھے ہمارے ایک دوست تھے بہت بڑے دوست نہیں کہنا چاہیے مہاراج تکریح کرتے کرتے کہنے لگا ہم اپنے شہدا کی شہدا کی یاد میں ہم ان کے کرتے ان کے کرتے خان خون آلود ان کے دوپٹے سنبھال کے رکھتے ہیں سنبھالا ہوا ہے ہم نے نشانیاں سنبھالی ہوئی ہیں اور جو قاتل ہوتا ہے وہ نشانیاں سنبھالا نہیں کرتا وہ ضائع کیا کرتا ہے کہ پتہ نہ چل جائے میں قاتل ہوں ہم تو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں ہم ہر سال وہ نشانیاں نکالتے ہیں روتے پیٹتے ہیں بہت اچھا میں نے کہا قرآن یہ بات نہیں بتاتا قرآن کہتا ہے جو بڑے شاطر قسم کے قاتل ہوتے ہیں وہ نشانیاں سنبھال کر لاتے ہیں باپ نہیں مانتا تو وہ نشانی سامنے رکھ رہے ہیں یہ کرتا دیکھ لو اس یوسف کو تو کھا گیا نشانی کو سنبھال کر آ رہے ہیں حالانکہ سب کچھ تو آپ کو کر رہے آپ ہی کر رہے ہیں چلو آخر چلتے چلتے ایک دن کہنے لگے اے میرے بیٹو لاج دوری اگر تم مجھے پاگل نہ کہو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اللہ اکبر قالو کہنے لگے تفتو تذکر یوسف تو, تو ہمیشہ یوسف کا تز کیا کر رہا ہے کرتا رہے گا حتیٰ کہ تو ہلاک ہو جائے گا یہ پر پرانی بات چلی آ رہی ہے تھوڑی دیر گزری قافلہ آیا قافلے میں سے ایک آدمی آیا اس نے آتے ہی جناب یعقوب علیہ سلاط والسلام کے چہرہ انور پر کرتا ڈال دیا کر اللہ اکبر فرق قرآن کہتے کرتہ ڈالا تو یاقوب اسلام کی نظر لوٹ آئی ایک مفکر لکھتا ہے مفَصر کرتا خون آلود دیکھا یوسف کا روتے روتے اندھے ہو گئے یہی کرتا واپس آیا تو بینائی واپس آ گئی یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے پھر دونوں اپنے ماں باپ کو سب بھائیوں کو معافیاں دے کر عرض پر تخت پر لے گئے اور وہاں جا کر کیا ہوا حضر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں ماں باپ اور بھائی سب سجدار ہیں اللہ تو یوسف کیا کہتے ہیں اے میرے ابا جان حضا من قبل یہ اسی خواب کی تعبیر سامنے آ رہی ہے جو میں نے کہا تھا اندا شارم سبل قمرا ری تم لیجی یہ وہی خواب سچی ہو رہی ہے اللہ اکبل ہر تا نیلو رو یا نیل القبل حق کا وقت احسن ابی اب دو باتیں احسان کی مصب ذکر رہے کر رہے ہیں اے میرے ابا جان مجھ پر میرے رب کا احسان ہے ذاکرہ جانی من السجن نے مجھے جیل سے نکال دیا معلوم ہوتا ہے جیل بڑی مصیبت کی جگہ ہے کیونکہ احسان ہے نا نکلنا اللہ نے مجھے جیل سے نکال دیا ہے از من السجن من اور تم اللہ دیہات سے شہر میں لے آیا یہ بھی رب کا احسان ہے دیہات سے شہر میں لے آیا اے اللہ کا احسان ہے وجہ ابکم من البی نمبا نظر بینی وبین اقوتی اور آخر میں کہتے ہیں ربی اے میرے پرور دگان فاطلہ اسلم انتا والی فی الدنیا والآخرہ آخرہ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا تو ہے میرا حمایتی بھی تو ہے دنیا برآرت میں اللہ تب فنی مسلما اتنے احسانات کے باوجود اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر یوسف کہہ رہے ہیں اللہ جب میں فوت ہو جاؤں موت آ رہی ہو تو اسلام کی حالت میں آ رہی ہو اللہ یہاں بھی مجھ پر یہ احسان کر دینا تازو تخت عطا کر دیا ہے جیلوں سے نکالا ہے بڑے اعزازات بخشے ہیں نبوت مل گئی ہے اور تعبیرات کا علم حاصل ہو گیا ہے اللہ اب ایک احسان یہ بھی کر دینا کہ جب موت آ رہی ہو تو مجھے اسلام کی حالت میں آئے توفنی مسلم والی بسالحیم میرے بھائیوں ہم نے بھی کبھی یہ بات مانگی ہے کتنی احسانات ہے شہر میں بیٹھے ہیں امن سلامتی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کھاتے پیتے ہیں نیمتے ہیں سب کچھ لیکن کبھی رب سے یہ بھی مانگا ہے اللہ اتنے انعامات ہیں بہت کچھ ہے لیکن موت آئے تو اللہ تیرے دین پر آئے محمد کے دین پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم سبحان وسلام علیکم یہ حدیث جس میں یہ بعض ذکر ہے بعض نے اس کو ضعیف لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت پہلا حصہ اشراء رمضان کا رحمت ہے دوسرا جو ہے وہ مغفرت ہے آخر آخری حصائد من النار رحمت ہو جائے تو جنت مل جاتی ہے یہ تقسیم کو اتنی اہم تقسیم نہیں ہے دوسری حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اپنا اپنے رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے صاحبی کہتا ہے ولا انت یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ بھی رب کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائیں گے حضور نے فرمایا ہاں ہا اللہ, اللہ رحمۃن اگر اللہ مجھ محمد پر رحمت کر دے گا تو میں بھی جنت میں جاؤں گا معلوم ہوتا ہے رحمت کے ساتھ جنت مل جاتی ہے آپ کی بات وہ رحمت کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے بہرحال یہ باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ رحمت سے جنت مل جاتی ہے رحمت سے جہنم سے آزادی مل جاتی ہے رحمت سے بخشش مل جاتی ہے اس لیے اس تقسیم پر اتنی توجہ نہیں دینی چاہیے کیا تینوں عشروں کی الگ الگ دعائیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آخری تاک راتیں آخری اشراء کی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمشہ سے دیکھا نے پوچھی رضی اللہ تجانہ یا رسول اللہ میں اس اشرا میں کیا پڑھوں نے فرمایا کہا کراف اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے یہ دعا بہت بڑی دعا ہے محمد رسول اللہ نے جو جناب عائشہ صدیقہ کو دی ہے صبح عزت فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين آمنوا وتضمنوا قلوبهم بذكر الله ولا بذكر الله تطوئن القلوب سورة الرات اس صورت بال کا آغاز اللہ ابرعیس نے اس بات سے فرمایا ہے اے میرے پیغمبر علیہ السلاق السلام جو کچھ آگ پر اتارا گیا ہے میرے رب کی طرف سے وہ حق ہے اللہ اپنی بلدگیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے اختیارات ہیں زمین کے مختلف قطعے مختلف اثرات رکھتے ہیں قریب قریب ہوتے ہیں زمین میں پانی ایک قسم کا ہے پھل کئی قسم کے ہیں انگوریاں کئی قسم کی ہیں ایک ہی پانی سے یہ سب میری قدرت کا کرشمہ ہے کسی شخص نے پوچھا تھا امام سے کہ آپ بتائیں اللہ کی اللہ کا وجود اس کے بارے میں کوئی دلیل پیش کی اللہ ہے انہوں نے کہا ہاں دلیل ہے ایک دودھ کا پتا بکری کھاتی ہے دودھ دیتی ہے عام جانور کھاتا ہے لینگڑیاں کر دیتا ہے اور ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے ایک پتے میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے کائنات کا کوئی بڑا انجینئر ہو بڑا سائنسدان ہو ایک ہی پتے سے یہ سب کچھ بنا کے دکھا دے یہی دودھ کا پتا اگر ہرن کھاتا ہے تو کستوری پیدا ہوتی ہے ایک پتے میں کیا کچھ یہ دلیل ہے کہ اللہ ہے دوسرے امام سے یہی پر مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے کہا کرانا یہ بات بتائیں وہ آئے کہنے لگی یا بات تو میں بتاتا ہوں تمہیں لیکن یہ خبر بڑی عجیب سنی ہے وہ خبر یہ ہے کوئی شخص بتاتا ہے آ کر کہ کشتی چلتی ہے سامان سواریاں لے کر اسے کنارے پہ چلی جاتی ہے وہاں سے اسی طرح سادو سامان لے کر آ جاتی ہے لیکن اس کا چلانے والا نا خدا ملح نہیں ہے اپنے آپ جاتی ہے آتی ہے وہ کہنے لگا حضرت آج میرے مسئلے کی بات بتائیں جو میں نے پوچھا ہے یہ تو کسی بیوقوف کی بات ہے دیوانے کی بڑ ہے یہ کشتی اپنے آپ بغیر نا خدا کے بغیر ملح کے کی کیسے چل سکتی میں نے یار کو بندہ بڑا سلجھا ہوا فہیم مدیم شخص ہے جس نے یہ خبر دی ہے ہمیں وہ کہتا ہے جاتی ہے کشتی لے کے آ جاتی ہے سامان لے جاتی ہے اس کو چلانے والا کوئی اور جناب ہمیں ہمارے سوال کا جواب دے حضرت المام فرمانے لگے آپ کے سوال کا جواب تو آ چکا ہے کہ کیسے اگر ایک کشتی بغیر ناخدا کے بغیر ملاح کے جا آ نہیں سکتی تو آسمان و زمین کی اتنی بڑی کشتی کیسے بغیر خدا کے چل سکتی ہے یہ نظام کیسے چل سکتا ہے اللہ رب العزت کا اختیار ہے وہ چلاتا ہے تمہارا نظام بغیر کسی منتظم کے نہیں چلتا تو اللہ رب العزت کہتا ہے زمین و آسمان کا نظام کیسے چل سکتا ہے تو الگ الگ یہ میرے اختیار میں ہے ایک پانی ایک پودے کو ملتا ہے ایک سبز شاخ اگتی ہے اس میں سبز پتے ہوتے ہیں اوپر جا کے پھول کھلتا ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے کوئی ایسا دنیا میں رنگریز بتاؤ رنگ کرنے والا ایک قسم کا رنگ ہو اور اس میں سے کئی قسم کے پھول رنگ, رنگا رنگ کے نکال کے دکھا دے وہ ایک رنگ میں سے ڈوب کر یہ پھول نکل کے آیا نا اوپر جا کر یہ جی صرف اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ہے ایک امام سے پوچھا یہی مسئلہ اس نے بتایا آپ کبھی سہراؤں میں چلتے ہو باہر جاتے ہو کبھی ہاں جی سفر کیا بہت تو آپ دیکھتے ہیں سہرا میں اونٹ کی مینگڑیاں ہوتی ہیں اس کو پکڑ کے دیکھتے ہیں اونٹ کی مینگڑی یہاں سے اونٹ گزرا ہے اونٹ کی مینگڑیوں سے پہچان لیتے ہو کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے چھوٹی سی چیز سے لیکن یہ پہچان نہیں آتی اتنی بڑی زمین اور آسمان ہے اس کو بنانے والا کون ہے اللہ ہے کہ اس سے اللہ نہیں پہچانا جا سکتا اللہ اکبر وفیق ال شہ لو آیت تد اللہ واحد اس کے بعد اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ماتا میرے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ ماتا کے پیٹ میں کیا ہے اور کمی کیا ہوتی ہے بیشی کیا ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے کیونکہ اس کی مقدار اللہ کے پاس ہے وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں میں مادر میں کیا ہے پل بڑھ رہا ہے اس کی گروتھ ہوتی ہے کہ نہیں یہ رک گئی ہے ڈاکٹر حکیم طبی جس ماں کے پیٹ میں ہے وہ نہیں سمجھ سکتی کوئی نہیں جانتا ہے آخر ڈاکٹر کیا دیتے ہیں جی او ہو اس کو غذا نہیں مل رہی اس کی پرورش نہیں ہو رہی ہے یہ کون کرتا ہے پرورش اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا خَلْقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ میں پیدا کرتا ہوں شکم مادر میں ایک حالت کے بعد دوسری حالت تیسری حالت بدلتی چلی جاتی ہے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہوں نقش و نگار بنا دیتا ہوں چہرہ بنا دیتا ہوں اس میں پھر جان ڈال دیتا ہوں تین اندھیروں میں سارا کام کرتا ہے کیسا مصور ہے وہ هو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ آخر میں کہتا ہے ذالیکم اللہ ربکم اے لوگوں یہ ہے اللہ تمہارا داتا پرورش کرنے والا ماں کے پیٹ میں پرورش کر رہا ہے نہیں ہوتی تو ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رک گئی ہے کیا ہوا ہے کیا, ہوا ہے کیا نہیں ہوا کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے وہاں رضا پہنچاتا ہے شکم مادر میں منہ سے نہیں نہ رضا جا رہی ہے زبان سے نہیں پیٹ سے جا رہی ہے اللہ نے میری زبان کو پاک رکھا ہے اللہ نے کہا میں پروش کر رہا ہوں تیری ماں کے پیٹ میں لیکن اس خون یا نجس چیز سے تیری زبان کو میں نے پاک رکھا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اس زبان کو صبح اللہ الحمد للہ کے لیے پاک ہی رکھ حرام نہ کھا جب تک ماں کے پیٹ میں تھا میں نے تیری زبان کو پاک رکھا دنیا میں آیا تو تھی حرام کھاتا ہے اپنے آپ کو ناپاک ہے نجس کرتا ہے سب کچھ کرنے کے بعد فرما اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا پالنے والا اللہ سوا کوئی معبود نہیں ہے اسے چھوڑ کر کہاں پھر رہے ہو بہ کے پھر رہے ہو تم آگے اس کے بعد فرمایا بہت سے مسائل ذکر کرنے کے بعد فرمایا اللہ ذکر اللہ ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ لوگ ہمارے تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں دنیا کی دولت کے ساتھ ہمارے تمہارے دل مطمئن ہوتے ہوں گے شاید سی ازر کے ساتھ جواہرات کے ساتھ دنیا کی دولت کے ساتھ لیکن رب کہتا ہے ایمان والوں کے دل مطمئن ہوتے ہیں کس کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں صاحبی اس کا تیر نہیں نکل رہا تھا پاؤں میں سے اس نے کہا ایک دوسرا مجھے یاد آ گیا ٹھہر جاؤ میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور تم اس تیر کو نکال دینا کھینچ جیسے تکلیف ہوتی تھی اس نے نماز کی نیت دی سلام پھیرا پوچھا تیر کھینچا ہے کہ نہیں کہتے کہ تم نے نیت دی تھی اسی وقت ہم نے کھینچ دیا تھا کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم مجھے کوئی خبر نہیں کب تیر نکالا گیا یہ اللہ کا ذکر ہے ہمیں اس قسم کا شغف شوق محبت رب کے ذکر کے ساتھ یہ والن عقیدت ایسی نہیں ہے ہم اس انداز سے مستغرق نہیں ہوتے ذکر میں اگر اللہ کے ذکر میں اس کی یاد میں مستغرق ہو جائیں تو دنیا میں سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو دنیا کی پرواہ کیا ہے جو اللہ والا ہوتا ہے اس کو سب کچھ ملتا ہے پھر میں اللہ دینا تو میں قلوب ذکر اللہ ایمان وال ایمان والے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں اللہ بکر اللہ تطمین القروب خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اس کے بعد قرآن حکیم کا اعزاز پیش فرمایا فرمایا قرآن لوگ کہتے ہیں اس قرآن کے ساتھ مرد زندہ ہو جائیں یہ ہو جائیں فرمایا اگر کسی قرآن کے ساتھ مرد زندہ ہوتے تو پھر اسی کے ساتھ ہوتے اللہ کو پہاڑوں کو سرکا دیا جاتا ہے اس کے ساتھ لیکن یاد رکھو اس جیسی کتاب کا میں نہیں ہے کوئی پھر آخر میں ایک اور بات پیش فرمائی فرمایا ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں محمد علیہ السلام وسلم وبلک وجا ہر پیغمبر کی بیوی ہے اور اولاد ہے پیغمبر کیا ہے بیویوں والے ہیں اولاد والے ہیں معلوم ہوتا ہے کامل مکمل بشر ہیں کامل مکمل بشر ہیں لیکن ایک پیغمبر ایسا ہے جس کی کوئی بیوی نہیں اولاد نہیں ہے اللہ اکبر وہ کون ہے زکریہ کے بیٹے جناب علیہم السلات وسلام انہوں نے بیوی نکاح کی ہی، نہیں ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کہتے ہیں قبل وجوالیہ تمام پیغمروں کی بیویاں ہیں اور اولاد ہے اس کی تو نہیں ہے چاہیے علیہ السلاط والسلام کی پھر قرآن کی آیت اس کے خلاف یہ اس کے خلاف واقع آ گیا نا پھر پھر کیا کہو گے بڑے بڑے مفسرین یہاں لکھتے ہو کہتے ہیں القلی لکل محدود ملک اکثر کے لیے حکم کل ہوتا ہے کل کا حکم ہوتا ہے کل کا لفظ بولا جاتا ہے تمام انبیاء ان کی اولاد ہے بیویاں ہیں لیکن یا سیدم و الصالحین یہ سردار ہے رکنے والا ہے پھر یہ بھی اعتراض آتا ہے یہ بیویوں کے قابل نہیں یہ ایک کمزوری ہے بشری نقص ہے ایب ہے اللہ کہتا نہیں اس میں کوئی عیب نہیں ہے نبی میں بشری آیت کوئی نہیں ہوا کرتا ہے نبی کامل و مکمل بشر ہوتا ہے لیکن وہ اتنا خدا رسیدہ تو اسے اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی اس طرف ہوا ہی نہیں ہے کہ میں نکاح کرنا ہے اور راز ہونی اللہ کی تبلیغ میں لگے رہے ہیں اللہ اکبر. پھر اللہ العزت نے سورہ ابراہیم کا آغاز کیا پر میرے پیغمبر علیہ سلاۃ وسلم ہم نے قرآن حکیم پر کہا آپ تاکہ آپ لوگ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں روشنی کی طرف لے آئیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اللہ رب العزت نے بتایا اس کے بعد فرمائیں وما اب صلی اللہ وسول اللہ ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے اپنی قومی زبان میں بھیجا ہے قومی زبان میں اگر عبرانی زبان ہے تو عبرانی میں بھیجا ہے یونانی ہے تو یونانی ہے جس زبان جو زبان علاقے کی ہے اسی زبان میں ہم نے پیغمبر بھیجا محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ عربی ہے اللہ نے فرمایا ہم نے محمد عربی کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں قرآن بھیجا ہے اب دیکھیے ہمارے پنجاب کا ایک مرحون دعوے دار ہے نوت کا لیکن اسے وہی کس زبان میں ہوئی ہے, ہے کس علاقے کا رہنے والا وہ کبھی اس کو سنسکرت میں وہی ہوتی ہے غلام محمد قادیانی مرون کو پر کبھی پنجابی میں وہی ہوتی ہے اس کو کبھی فارسی میں وہی ہوتی ہے کبھی اس زبان میں ہوتی جس کی اس کو بھی سمجھ نہیں لگتی ہے ایسا بے رحمت انسان ہے پھر اللہ کو کہتے ہیں اللہ بسانی جس زبان جو اس علاقے کی زبان ہے اسی زبان میں ہم نے ترم بھیجا ہے دوسری کوئی زبان نہیں ہے اللہ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا میں نے محمد کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زبان میں قرآن عربی دے کر بھیجا اب فرمایا تمہارے رب کا اعلان ہے لائن شکرتم شکر تم لزیز کرو شکر کی بات کی اللہ نے لائن شکر تم لزیز میں نے محمد کو بھیجا تمہاری جانوں میں سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن بھیجا عربی عربی کا مانا ہوتا ہے واضح صاف ستھری زبان اور عجمی اس کے بالمقابل گنگے کو کہتے ہیں یعنی کائنات میں زبان ایک ہی ہے ہی جس کو عربی کہتے ہیں. یہی عربی قبر کی زبان, ہے, حشر کی زبان ہے جنت کی زبان ہے یہی زبان ہے عربی محمد رسول اللہ کی زبان ہے عربیہ سب سے پہلے جس نے عربی زبان میں کلام کے اللہ کی مخلوق میں سے وہ آزم ہیں علیہ السلات وسلام تو بہرحال زبان سب رب کی ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے عربی زبان میں قرآن اتارا ہے اس کے بعد تمہارا شکر کرو بہت کچھ ملے گا اگر شکر نہیں کرو گے تو تمہاری نعمتیں سلب ہو جائیں گی آدمی شکر سے نعمتیں مٹ جایا کرتی ہیں شکر کرنے سے اللہ بڑھا دیتا ہے موسا کہتے ہیں میری قوم ان تک تم امن فل جمی اگر تم نہ بن جاؤ تم اور جتنے بھی زمین میں ہیں تمام کے تمام نہ بن جائیں اللہ تو بے نیاز ہے تم نہ بن جاؤ گے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو شکر گزار بن جاؤ گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں تمہارا اپنا فائدہ ہے اللہ اکبر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر علیہ سات وسلم پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں سب نے قوم کو کہا اے میری قوم بات سنو اللہ کی طرف آ جاؤ اصل شک کنخواطور اسلام آباد کی مطلب کیا اللہ میں کوئی شک ہے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے کہتے ہیں تو نبی کا, کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں تم اللہ بشر مصرونا تم تمہارے جیسے بشر ہو بشر نبی نہیں بن سکتا ہے کتنا انسان بے وقوف ہے اللہ نے اس کو نبوت سے نوازا اس کو رسالت سے سرفراز فرمایا بشریت کو اتنا مقام دیا کسی نوری کو نہیں ملا ہر مقام کو بشر آبرد کرتا ہے کہتا بشر نہیں نوری ہونا چاہیے کوئی انہیں تم اللہ بشر مصرنا اوریدون ان تسدونا عما کان یعبد اباؤنا تم ہمارے اباؤ اجداد کے دین سے میں روکنا چاہتے ہو ہمارے خداؤں سے تم روکنا چاہتے ہو تم تو بشر ہو اس کے بعد قران کہتا ہے میرے حبیب محمد علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہر ایک نے کیا جواب دیا قالت لهم رسلهم ہر پیغمبر کہہ رہا ہے ان نحن الا بشر مثلکم اے میری قوم نہ تو تمہارے جیسا بشر ہوں اس میں شک کوئی نہیں اللہ اکبر تم کہتے ہو بشر ہیں. ہم بھی مانتے ہیں بشرم کم ہم تو تمہارے جیسے بشر ہیں وَلَاكِنَّ اللَّهَ عَلَى مَن يشَعُ مِن <عبادی> یہ تو اللہ کا احسان ہے اپنے بندوں میں سے بشروں میں سے کسی کو اس مقام تک پہنچا دے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ اکبر اس کے بعد اللہ رب عزت فرماتے ہیں قیامت کے دن ابلیس خطیبہ انداز میں خطاب کرے گا پورے میدان میں کھڑا ہو کر خطاب کرے گا لمبا وکال شیکارتمیا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا کر دکھایا میں نے تم سے وعدہ کیا جھوٹا وعدہ کیا تھا وہاں کہنا تم من سلطان میں تم کو کچھ دباؤ سے ہی لے آیا اپنی طرف میں تمہیں بات بتائی تم نے مان لی میری بات اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اے میرے پیغمبر محمد اَلَمْ كَيْفَ اللَّهُ مثلاً کلی متن تو آپ نے دیکھا اللہ کس طرح مثال بیان فرماتا ہے پاک کلمے کی مثال کلمہ اِلَّ اللہ اس کی مثال کیسے بیان کرتا ہے کیا شجا ایسے جیسے پاک درخت ہو اسلوہ ثابت ہوں فروحا فسما جس کی جڑیں زمین میں تا تسرا تک ہے اور اس کی شاخی آسمان تک ہے کیا معنی؟ توحید والا اس شجرہ توحید سے وابستہ ہوتا ہے تو وہ بہت مضبوط عقیدے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے جس کی گلے زمین تک ہیں کھوکھلا نہیں ہے اس کو کوئی پلٹا نہیں سکتا یہ اس درخت کے ساتھ وابستہ ہے کہ اس کے ساتھ چلتے چلتے جنت میں پہنچ جاتا ہے آسمانوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سابتن یہ شجرۂ توحید ہے کیا کیسا پھل دیتا ہے یہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم کے ساتھ اللہ بیان کرتا ہے مثالیں تاکہ تم سمجھ جاؤ نصیحت پکڑ لو بات یہ ہے کہ توحید کا درخت ہمیشہ پھل دیتا ہے یہ کسی سیزن یہ کسی موسم کا پابند نہیں ہے کہ فلا موسم میں پھل آتا ہے فلا میں نہیں توحید پر چل کے دیکھو مار پڑتی ہے کوڑے پڑتے ہیں آگ پہ لوٹایا جاتا ہے انگاروں پہ لوٹایا جاتا ہے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے عمل کی زندگی ہوتی ہے اطمینان کی ہوتی ہے کبھی بھوکے مر رہے ہیں ابو ہرینا مسئلے پوچھتے پھر رہے ہیں رسول اللہ فکون کا معنی کیا ہے ابو بکر عمر سے مسئلے پوچھ رہے ہیں اور کبھی وہ بھی دور آتا ہے کہ ابو ہرینا اپنے زمانے کا چیف جسٹس ہے قضی قات ہے چیف جسٹس ہے اور اپنے ہاتھ میں رومال پکڑے ہوئے ہیں ابو ہے ناک صاف کر رہا ہے کہتا بخن بخن ابا رحرا ابو رحرا واہ واہ واہ کبھی وہ تھا زمانہ کے تو عمر اور ابو بکر صدیف اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھتا پھر رہا تھا ون مارو اپنا امین سکون سے رہا تھا اور آج تیرے ہاتھ میں رومال ہے تو ناک صاف کر رہا ہے. رومال کے ساتھ ناک صاف کر رہا ہے یہ بھی دور ہے ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد صلی اللہ خبی خبی مالا ناپاک ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی ہے شرک کی مثال ناپاک درخت کی ہے جس کی جڑیں کھوکھلی اوپر اوپر ہیں اور اس کی شاخ میں کوئی نہیں مالا من قرار۔ کوئی قرار نہیں ادھر کی ہوا ادھر لے گئی ادھر کی ہوا ادھر لے گئی چلونا چلیں چلے فلاں بزرگ کے مزار پر چلتے ہیں چلو یہ نہیں ہے چلو پیرے کے مزار پر چلتے ہیں بغداد شریف میں وہاں چلتے ہیں فلاں جگہ چلتے ہیں نہیں جدر کی ہوا آئی ادھر لے گئی ہے کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اس دور میں تو بتلا دیا ہے پیر بغان عبد القادر علی ہو رضی اللہ تعالی ہو یا کوئی اور مزار ہو بش کا بم اور گولیاں اس کو متاثر کر سکتی ہیں وہ تمہارا کیا سوار سکتا ہے اللہ والو اللہ سوارتا ہے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے اے میرے حبیب محمد علیہ السلاۃ وسلام ان کو بتا دو اس کے بعد اللہ العزت رحیم علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کیا وہ دعائیں فرما رہے ہیں اللہ میں نے گھر بنا دیا محرم یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے ایسی بات ہے ہے یہاں میں نے اس اولاد کو ٹھہرا دیا ہے ربنا ليقيم اللہ میں نے مسجد کے پاس اپنے اولاد کو کیوں بسا دیا ہے ذرا غور فرمانا اس بات پر ابنا اے اللہ تاکہ یہ نمازی بن جائے مسجد کے قریب میں نے ان کو آباد کر دیا تاکہ نمازی بن جائے اللہ فجم اے اللہ یہ تنہا یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کائنات کے دل اس طرف لگا دے فضا فلاب کھینچے چلے آئے اللہ یہ بیاد ہو گیا زمین ہے کچھ نہیں ہوتا یہاں اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق دینا محمد اب، حضرت ابراہیم علیہ اساتو اسلام کیا دعائیں کر کے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ رب العزت کائنات پر ہمارے ملک کا پھل اچھے سے اچھا ہمیں جلدی نہیں ملتا وہاں پہنچ جاتا ہے ابراہیم علیہ سات اسلام کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں کیا شکر ادا کر سب کرتا ہوں الحمد للہ الحمد للہ اللہ جس نے مجھے عطا کر دیا براتے میں براتے میں ادا کر دیا اسماعیل اسحاق مجھے عطا کر دیا یا اللہ تیرا شکر ہے آگے فرماتے من اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے میری اولاد کو بھی بنا دے ربنا و تقبل دعا. ربنا اغفر وہ تکل دعا وہ بنا فل الحساب اس کے بعد اللہ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے قیامت کے ہاؤ نہوں کا ذکر کرتا ہے وہ کتنا خطرناک دل ہوگا دن ہوگا کہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں سر اٹھائے ہوئے ہیں اوپر نگاہیں گڑی ہوئی ہیں آگے کوئی کسی کی طرف دیکھ نہیں رہا وا اوم ہوا ان کے دل ہوا ہو چکے ہیں کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے یہ قیامت کا دن ہے تیرا عمل درست ہوگا تو پھر صحیح ہے تو محمد کے جھنڈے تلے آ جائے گا تیرا عمل درست ہوگا تو اللہ رب العزت کے عائش کے سائے میں ہوگا تیرا عمل درست ہوگا تو اللہ کے سائے میں ہوگا اللہ کہتا میں اپنے سائے میں دگا دوں گا ان کو جو ملاسل اللہ سلو جیسے کوئی سایہ نہیں ہوگا میرے سائے کے بغیر اللہ اکبر پھر آگے ایک اور بات بیان فرمائی فرمایا میرے پیغمبر محمد یومین اراج قریب رسول اے میرے پیغمبر ان کو اس دن سے ڈرا دو جس دن عذاب آواز جائے گا یہ ظالم لوگ کہیں گے اللہ اے ہمارے پروردگار اخرنا اراج رن قریب ہمیں کچھ مہلت دے دو تھوڑی سی پھر کیا کریں گے اتباع کریں گے تقلید کریں گے, گے, <وَالرسُل> گے، یاد اللہ جانے دے ہمیں سب کو خیر بات کہہ دیں گے صرف تیرے پیغمبروں کی بات کر مانیں گے اللہ کہے گا اب جانا نہیں ہے اب یہاں ہی رہنا ہے اس کے بعد سور سے شروع ہو گئی اس میں قرآن حکیم کے بارے میں ذکر ہوا پھر جلتے چلتے فرماتا ذکر اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ذکر اتارا ہے قرآن حکیم وہ نہیں ہو سکتی اس میں خرابی نہیں ہو سکتی بش چاہے یہودی چاہے یہودیوں کے ہم نوا چاہیں کوئی بھی چاہے لیکن قران بدلے بھی بدلا جا سکتا نہیں اننا نحنو نزل لذکرا و انا لود اس کے ساتھ ساتھ اگے چل کر فرمایا لقد اتیناك سبعا من المساني والقران العظيم ہم نے قران میں سورت بے ناظر کی ہے فاتحہ سات ایتیں دہرائی جانے والی بار بار اور یہ قران عظیم ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وقت آتا ہے سلوک کی منزلیں طے کرنے والے وہ کہتے سلوک کی منزلیں طے کرتے کر صوفیاء کہتے ہیں صوفی لوگ ایک منزل ایسی آتی ہے جس منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے اس کو عمل کی ضرورت نہیں نماز کی ضرورت نہیں حج روزے کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بخود ہی پہنچا ہوا ہے اللہ کہتا ہے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا باتیں کرتے وابت آپ اپنے رب کی عبادت کریں حتیہ موت کے آنے تک اگر کوئی اعزاز کسی کو نصیب ہوتا کہ کس مندر پہ پہنچ پر عبادت کی ضرورت نہ ہوتی سب سے پہلے محمد ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ ہوتے اللہ کہتا ہے موت تک عبادت کرے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد صورت النحل چلتی ہے اس نے حاج میں اللہ نے فرمایا میرا امر آ چکا ہیں محمد لے آؤ جو تم آزاد کے وعدے دیتے ہو اے پیغمبر لے آؤ کیا اللہ کہتے ہیں مت مانگو میرا عذاب آ گیا تو تلنے والا نہیں ہے اپنے انعامات کی لسٹ اللہ نے پیش فرما دی سواریوں کی لسٹ پیش فرما دی اور اس کے بعد فرمایا جس کو تم پکارتے ہو وہ کہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ خلاق وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں کیا معنی؟ جو خود اپنی پیدائش میں کسی خالق کا محتاج ہے خود پیدا نہیں ہو سکتا ہے پیدا کیا جاتا ہے کسی خالق کا محتاج ہے خدا کی قسم وہ کوئی چیز بنا سکتا آپ تو نہیں پیدا ہو سکتا کسی امواتن سر ساتھی کہہ دیا جن کو تم پکارتے ہو یہ پیدا نہیں ہوئے پیدا ہم نے کیا ان کو اپنی پیدائش میں بھی خالق کے محتاج ہیں یہ کچھ نہیں بنا سکتے ہیں آگے ایک بات دعوے سے کہہ اللہ نے امواتن اے میرے حبیب محمد یہ مردہ ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں یہ کیا ہے مردہ ہے امواتن مردہ سے یہ نہ سمجھ لی شاید کو زندگی کی رمق ہے آگے پھر اللہ نے مزید تاکید کر دی امواتن قیدیہ یہ مردہ ہے زندہ نہیں بلکہ ان کو اتنی بھی خبر نہیں ہے ہم کب اٹھائے جائیں گے تم جاتے ہو مزاروں پہ درباروں پہ منتیں مانتے ہو بیٹے مانتے ہو تو ہمارا جانی جان ہے ہمارے گھر کی طرف خیال رکھنا کون خیال رکھے گا یہ خیال اللہ رکھتا ہے ان کو اتنی خبر نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو جان کہ کب اٹھائے جائیں گے ان کو کوئی پتا نہیں ہے اللہ نے اس کے بعد پھر اچھے لوگوں کا ذکر کیا متعین کا ذکر کیا ان کے مقامات کا ذکر کیا جنت کا تذکرہ کیا اور بعد لوگوں کے لیے جہنم کا ذکر کیا پھر آپ ساتھ ہی فرما دیا اے میرے پیغمبر علی سات السلام وانزل کا ذکر والے طبیس ہم نے یہ ذکر قرآن آپ پر نادر کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جڑی بنی کتاب مجموعہ کتاب کا مقامی نہیں رکھ دیا بیت اللہ میں بلکہ آپ پر قسط وائز حالات کے مطابق اتار رہے ہیں یہ تو تا کہ اپ لوگوں کو بتائیں ان پر احکام کیا آ رہے ہیں اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپ کا دین جو آپ بتائیں گے زبان سے نکلے گا قران کا بیان ہوگا وہ بھی ہماری جانب سے ہوگا اس کے بعد اللہ کہتا ہے ذرا بات سنت توجہ سے بڑی نکتہ کی بات ہے اعلم جرب الا ما خلق الله من شيء يتفايئ ظلال روح اليمين والشمال سجد لوگوں نے دیکھا نہیں ہے جو اللہ نے چیزیں پیدا کی جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا سایہ دائیں بائیں ڈھلتا ہے سجدہ ریز ہوتا ہے زمین پر زلیل ہو کر کافر مجھے نہیں مانتا متقبر مجھے الہ نہیں مانتا متقبر میرے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے سورج ادھر ہوتا ہے اس کا سر زمین پہ گرا ہوتا ہے سایہ زمین پہ پڑا ہوتا ہے اور متکبر تو میرے سامنے جھکتا نہیں ہے ذرا اپنے سایہ کو بھی روکنا میرے سامنے جھکنے سے پتا چلے تو کیا چیز ہے اول سجد اللہ ممتاب جو بھی رب نے پیدا کیا کائنات میں اللہ پر سب کا سایہ ہے محمد کا بھی سایہ ہے لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں تھا محمد رسول اللہ کا بھی سایہ ہے اگر سایہ نہیں تھا تو پھر مکے والوں میں کیوں نہ یہ اس بات مشہور ہو گئی کہ ایسا ایسا بچہ پیدا ہوا ہے ہاشمیوں کے گھر میں سیدوں کے گھر میں جس کا سایہ کوئی نہیں ہے ٹکٹ لگ جاتے اطراف سے دنیا آتی دیکھنے کے لیے وہ کون ہے جس کا نام محمد رکھا گیا اس کا سایہ کوئی نہیں ہے جاؤ کسی تاریخ میں سے کوئی برقدا نہیں کر کے بتاؤ کوئی ایسا واقعہ آیا ہو کہ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہو یار ہاشمیوں کے گھر میں مکے میں ایسا بندہ پیدا ہوا ہے ایسا بچہ جس کا سایہ ہے تاریخ نہیں بتاتی ہے آپ چھوٹے تھے بڑے ہوئے بڑے ہوئے بڑے ہوئے پلٹے گئے کبھی بھی سائے کا تذکرہ کسی نے کیا ہی نہیں ہے حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کو روت مل گئی سائے کا بھی تذکرہ کوئی نہیں کرتا سایہ تو ہے کہ چودہ صدی کے مولویوں کو پکڑی کہیں سے شیطان نے الہام کر دیا ہے وہی کر دی ہے شیطان نے ان کو ان نشیا محمد کا سایہ نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم اور نوریوں کا سایہ کہتے نہیں ہوتا ہے اللہ کہتا میرا بھی سایہ ہوگا قیامت کے دن میں سات آدمیوں کو اپنے سایہ میں جگہ دوں گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا یو ملا اللہ میرا سایہ ہوگا کہ پتا نہیں یہ کہاں سے نکال لیے انہوں نے کہ محمد رسول اللہ کا سایہ نہیں صرف بتانے کے لیے کہ نوری ہے یہ بتانے کی خاتر ایک بیوی کے گھر میں نہیں جاتے تھے کچھ تھوڑی بہت شکر رنجیت کی معمولی سی ایک دن وہ بیوی کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوں کہ گھر کے دروازے سے سایہ اندر داخل ہوا گھر کے دروازے سے سایہ اندر داخل ہوا میں نے کہا میرے گھر میں آنے والا کون ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ تو تشریف نہیں لاتے ہیں اور یہ کون ہو سکتا ہے سوائے محمد کے کوئی نہیں ہو سکتا سو ابھی میں سوچ رہی تھی تو کائنات کے سردار میری زندگی کے سرتار محمد تشریف لے آئے سل پہلے سایہ اندر داخل ہوا سایہ ہے اللہ اس کے بعد اللہ رباتے ہیں بیٹے بھی میں دیتا ہوں بیٹے بھی میں دیتا ہوں لیکن جب بیٹی ملتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے نا باہر کھڑے چودھری کو تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے کوئلہ ہو جاتا ہے غصے میں بن جاتا ہے کیا یہ بیوی کا قصور ہے تیرا قصور ہے کس کا قصور ہے دیرے والا کون ہے اللہ ملک آتی وما یشا یا بولے میں یشاسا جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے وہ یہ بولے میں جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے اور قرآن و اناسا اور کسی کو ملا جلا کر دیتا ہے وہ اجاو میں شاہ اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے نہ علی من قدیم علی ہجمیری نے تین بیویاں کی کچھ نہیں ہوا ایک بیٹی بھی پیدا نہیں ہوئی جس کو دادا گند بخش کہتے ایک بیٹی نہیں ہوئی اس کے گھر کچھ بھی نہیں ہوا تین بیویاں کی ہے اس نے کچھ پیدا نہیں ہوا اس کے گھر اور چھوٹی سی چویا پیدا ہوتی شاہ شاہ کی چوئیاں بن جاتی کوئی نہیں اللہ نے کہا جس کو تم نے دانتا کہنا ہے میں نے اس کو کچھ نہیں دیا جاؤ کائنات والوں تم بھی زور لگا لو یو بھی زور لگا لے اس کے بڑے بڑے پیر و مرشد بھی زور لگا اللہ کی قسم میں نہ دوں تو علی حج کے گاڑی کچھ پیدا ہو سکتا نہیں پیدا ہو سکتا ہے تم خام خائی ناراض ہوتے بیٹیوں پر دنیا کہتی ہے قرآن کہتا ہے المار زینت حیاتی دنیا اور بیٹے دنیا کی حیاتی کی زینت ہیں یہ زینت ہیں خوبصورتی ہے نمائش ہے اور اس کے بعد فرمایا لوگ کہتے ہیں مال اور بیٹے زینت ہیں بیٹیاں کیا ہیں بھائی بیٹیاں تمہارے گھروں کی عزت ہیں بیٹیاں کیا ہیں عزت ہیں مال اور بیٹے زینت ہیں بیٹیاں عزت ہیں بیٹی داغدار ہو گئی پورا خاندان داغدار ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے پھر فرمایا چوپائے ان کو دیکھو اس میں سے کچھ سبق حاصل کرو وہ کھاتے کیا ہیں پیتے کیا ہیں پانی باہر جا سے پیتے ہیں گندے پانی پی لیتے ہیں چارہ کھاتے ہیں سب رنگ کا پھر گوبر پیدا ہوتا ہے ان کے اندر خون اور گوبر کے درمیان سے میں تمہارے لیے سفید دودھ پیدا کر دیتا ہوں تو بتاؤ دنیا میں کوئی ہے ایسا کوئی ہے ایسا اور گوبر کسی فیکٹری میں ڈالے اس میں سے دودھ نکل آئے نسطی گم امافی بتو نیم بئی فروس وال سن ساری غل بھی فرمایا خالص دور آرام سے گزر جاتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اپنے صحابی سے سن عبداللہ ابن مسعود سے عبداللہ ابن مسعود محمد رسول اللہ کو قرآن سنا رہے ہیں اللہ نے فرما جا فیسائد پر آئے ہم ہر امت میں ایک گواہ کرا کریں گے ان کی جانوں میں سے اور اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَجِنَا بِكَ شَهِيرًا عَلَ تمام کائنات پر گواہ کھڑا کر دیں گے محمد رسول اللہ کا صحابی کہتا ہے میں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں تو محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں میں ان لوگوں کے خلاف گواہی دوں گا مجھے ان کے خلاف گواہ کھڑا کیا جائے گا کتنے شفیق اور رحیم محمد وسلم ہیں گواہی پتہ نہیں کب ہوگی قیامت کے دن میں اور رو آج رہے ہیں کائنات والو آ جاؤ اس دین کی طرف وغیرنا گواہیاں نبی بھی دیں گے نبیوں کے متعلق محمد و رسول اللہ گواہی دیں گے نبیوں کے متعلق ہماری یہ امت گواہی دے گی اس امت پر محمد و رسول اللہ گواہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو ہمیں مل کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی کیسی بسر کرنی ہے دیکھو اللہ نے تمام طور اتوار پیش کر دیے زندگی کے مال منال اولاد بیٹے بیٹیاں دولتیں سواریاں نیمٹیں کھانا پینا اور جن کو تم پکار ان کے بارے میں کہہ دیا پھر پرانے حکیم کی عظمتیں پیش کر دیں تقلید کے خلاف مضمون پیش کر دیا اللہ رب العزت نے در جاؤ پھر تم نے کہنا ہے واپس جانے دو نجبدہ تمتا جو رسول ہم انبیاء کی بات مانیں گے ہم ان کے پیچھے لگیں گے اتباع اور اطاعت میں دلیل ہوتی ہے تقلید میں دلیل نہیں ہوا کرتی ہے یہ سب کچھ بتانے کے بعد فرمایا اپنی راہ متعین کر لو اپنی راہ سیدھی کر لو اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اپنے دین اور محمد و رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مخلصانہ رنگ میں صحیح معنوں میں ہمیں لگا دے ہمیں متبر رسول بنا دے اطاعت رسول کرنے والا بنا دے اللہ نے فرمایا اب زندگی اپنی سیدھی کر لو ہمیں مل کر اب زندگی سیدھی کرنی ہے ہم نے اپنے دل سے مشورہ کرنا ہے قبر آنے والی ہے موت آنے والی ہے ایک لمحے کی خبر نہیں ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے سب کچھ کیا ہوا ہے لمحہ بھر میں لاکھوں کی انسان دب گئے اپنے دولتوں سمیت دب گئے جن دولتوں پر کوئی فخر کرتا ہوگا کوئی شکر کرتا ہوگا کوئی کسی رنگ میں ہوگا اس دولت کے ساتھ دفن ہو گیا ہے میرے بھائیوں ہمیں کوئی یقین ہے ہم نے کچھ سند لے رکھی ہے ہمارے پاس کچھ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہمیں زندہ رہنا اور یہ سب کچھ ہم نے استعمال میں لانا ہے کوئی خبر نہیں ہے بناتا کوئی ہے استعمال کوئی کرتا ہے یہ چلا جاتا ہے اس کو نصیب نہیں ہوتا دیکھنا تک ہمیں یہ سوچ کر اللہ کے سامنے جھکنا ہے مسجد سے تعلق قائم کرنا ہے اپنے بچوں کو اپنی اولاد کو اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں وہاں اپنے کاروبار میں یہ مت سمجھے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اس کو توحید کا درج دوں گا میرا کام نہیں چلے گا یہ گاہ بھاگ جائے گا خدا کی قسم بھاگ گیا تو اللہ اس کے بجائے تجھے اور برکتیں عطا کر دے گا لیکن بات کرنے سے نہ کرو بھائی شرک اچھی چیز نہیں انسان جہنم میں چلا جاتا ہے اللہ کے نبی کی بات مانو تو والے بن جاؤ اپنے کاروبار میں بسم اللہ پر کے دکان کھولتے ہو فکری کھولتے ہو کاروبار کا آغاز کرتے ہو وہاں بھی یہ بات لازم رکھو جو مزدور ملازم ہیں ان کو کہو اٹھو بھائی چل کے نماز پڑھیں مسجد میں اٹھو چلے نماز پڑھیں ان کو بھی سبق دیا کرو اپنی زندگی اس طرح بہتر ہوگی واپر اداوانہ الحمدللہ رب العالمین نوب بھی کرو پھر ایسی عورت جسے تلاق ہو چکی ہو یا جس کا شوہر فوت ہو جائے عدت گزرنے کے بعد کیا وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے بغیر ولی کے کر سکتی ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمائے ہیں الم احق کو جو بیوہ عورت ہوتی ہے یا طلاق یافتہ اس کو ائیم کہتے ہیں وہ اپنی ذات سے متعلق زیادہ حق رکھتی ہے اس سے بعض لوگ یہ استدلال یا استباد کرتے ہیں کہ اسے حق پہنچتا ہے بغیر ولی کے نکاح کر لیں یہ بات غلط ہے یہ اس کا معنی نہیں ہے حدیث کا اس کے بالمقابل جو حدیث آتی ہے دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بلیین کوئی نکاح نہیں ہے یہاں لا نفی سے نکاح کیسا بھی ہو کماری کا ہو بیوہ کا ہو طلاق یافتہ کا ہو لا نکاحا الا بلیین ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ایک حدیث طرح آتی ہے مم بغیر اذن جو عورت اپنا نکاح کرتی ہے بغیر اجازت فن کا حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت نکاح بغیر اجازت ولی کے کرتی ہے یہاں بے با کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی عورت ہے عام ہے بغیر اجازت ولی کے کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے, باطل ہے محمد رسول اللہ کا خطوہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ تو حدیث کا مسئلہ ہے دوسری طرف علماء ہیں آئمہ ہیں فہا ہیں وہ بیوہ چھوڑ کے طلاقہ چھوڑ کر کہتے ہیں کوئی بھی لڑکی بال ہو جائے تو بغیر اجازت ولی کے نکاح کر لے ہو جاتا ہے لو میرج کر لے کورٹ میرج کر لے کوئی حل کی بات نہیں ہے اصل بات وہ ہے اس فقہ پر اگر چلا جائے انگریز کا قانون بالکل اس قانون کے مطابق ہے اس پر اگر چلا جائے تو پھر لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں جاتی ہیں اپنے نکاح کرتی ہیں خود بخود کرتی ہیں کورٹ میں جا کے وہ اپنے بیان دے دیتی ہیں تو پھر وہ تو بات درست ہو جاتی فقہ کے مطابق لیکن محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف ہے حضور نے فرمایا جو بھی عورت چاہے کمالی ہو چاہے ایم ہو طلاق یافتہ ہو بیوا ہو جو بھی عورت محمد رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ولی کے نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے میرے آقا فرماتے ہیں تو پھر کیا ہوا یہ بدکاری ہے اگر نکاح کر لے تو اس بدکاری کی اجازت کوٹ میرج کرتی ہے کوٹ کوٹ کر دی دیتی ہے اجازت اس بدکاری کی اور پھر آقا نے فرمایا علی عالی بن نکاح نکاح کا اعلان کیا کرو یہ بغیر نکاح اعلان کرنے کے گھر سے بھاگ کر چوری چھپے جا کر عدالت میں بیان دیتے ہیں اس اعتبار سے بھی یہ بدکاری ہے نکاح نہیں ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے سبحانہ ربی کرم فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلاحسن و عیتا عز القربہ و انحاف و البؤزرون <سؤال> محترم حضرات اللہ <سؤال> تباب و نے اس مقدس مقام میں کچھ باتوں کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں سے رکنے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اللہ نے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل انصاف کا اور نیکی کرنے کا اور تمہیں بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتا ہے بغاوت سے روکتا ہے یا یزوکوم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو آپ اس پر غور فرمائیں ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ اہم باتیں ذکر ہو رہی ہیں اگر ہماری اصلاح ہو جائے معاشرہ درست ہو جائے ہمارا ماحول گرد و پیش ٹھیک ہو جائے تو یقیناً اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی اگر یہ خرابیاں جاری رہیں بڑھتی ہی چلی جائیں یہ جرائیں قومی سطح اختیار کر جائیں انفرادی صرف نہیں انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی گنا حتہ کے اس گنا کو گنا نہ سمجھا جائے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کہ کب آتا ہے اس کی رحمت ہے کہ بچائے چلا جائے وگرنہ یہ باتیں تباہی اور بربادی کا مجھے بنتی ہیں عادل کرنا انصاف کرنا چاہے اپنے گھر کے خلاف بات اچھی کہنا اور سچی کہنا منصفانہ رنگ میں بات کرنا یہ اسلامی فریضہ ہے کسی کی سچی بات پر گواہی دینا <تصف> یہ بھی اسلامی فریضہ ہے اگر سے اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو بے حیائی اور منکر کاموں سے روکنے کا اللہ نے نسخہ بھی بیان فرمایا ہے اللہ کہتا ہے عقیم صلاح اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کیجیے ان تنہا انمن نماز بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے نماز کا یہ خاصہ ہے انسان نمازی ہو جھوٹ نہیں بولتا کاروبار میں غلط بیانی نہیں کرتا کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں میں تجھے اتنے میں دیتا ہوں اللہ کی قسم اتنے میں خرید کی ہے چیز تجھے میں اتنے میں دے رہا ہوں جھوٹی باتیں انسان کر کے انسان اپنی حلال کمائی کو حرام بنا لیتا ہے اور حرام بنا لینے سے انسان کی عبادات ضائع ہو جاتی ہے حدیث کہتی ہے اور قرآن کہتا ہے سولہ تنہا علی فا والمنکر ایک انسان چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے جب نماز پڑھے گا وہ چور نہیں رہ سکتا نماز پڑھے گا وہ بے حیا نہیں رہ سکتا نماز پڑھے گا تو بدکار نہیں رہ سکتا زانی اور شرابی نہیں رہ سکتا ہے اگر یہ سب گنا اس میں موجود ہیں نماز بھی پڑھتا ہے تو سمجھ لیجئے نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کوئی چیز نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم کے آداب ذکر فرمائے شیطیم جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من شعیق الرجیم پڑھو یہ اللہ نے آداب ذکر شیطان کو بھگا دو بعض کہتے ہیں فرض ہے آروز پڑھنا بعض کہتے ہیں مستحب ہے بسم اللہ ساتھ چلے گی لیکن بسم اللہ تو جب سورت کا آغاز ہوتا ہے اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے بارات پھر ایک بات اور ذکر کر دی فرمایا بے حیائی سے رک جائے برے کاموں سے رک جائے من عاملہ صال ہم زکر ان انسا و مومن ان جو شخص مرد ہو عورت ہو نیک کام کرتا ہے ایمان کی حالت میں فلاً حیاتن طیبہ بڑی زبردست بات ہے فرمایا ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں پاکیزہ زندگی بنا دیتے ہیں نیک کام کرتا ہے مومن ہے مرد ہے یا عورت ہے فلنح حیاتن تو اس کی زندگی پاکیزہ ہو جاتی ہے برائی سے رک جاتا ہے برائی سے مجھ طلب ہو کر نکل جاتا ہے اللہ فی صلاح ودین ودین ذکات یہ تمام چیزیں اسی ایماندار کے لیے ہیں لغ باتوں سے خرافات سے لغویات سے حضرات سے اعراض کرتا ہوا گزر جاتا ہے یہ ایمان کی سفت ہے تو اللہ رب العزت نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد ایک بستی کا ذکر فرمایا اللہ فرماتا یہ بستی بڑے اطمینان سے زندگی بسر کر رہی تھی کا نتآمین یاتی رز بہار من کل مکان اس کے لیے رزق آ رہا تھا ہر طرف سے رزق فراوانی تھی زمین بھی فراوانی سے رزق اگر رہی تھی آسمان سے بارش رحمت کی نادر ہو رہی تھی رت بیان وات اللہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اختیار کر لی تو آزاد اللہ لباس والخوف اللہ نے بھوک مسلط, مسلط کر دی بھوک کا اذا اللہ نے نیکیاں سلب کر لی چھین لی ولخوف دشمن کا خوف مسلط کر دیا اللہ رب العزت نے یہ ہے جب انسان متکبر ہوتا ہے انسان اکڑتا ہے کہ مجھے بہت میرے پاس بہت کچھ ہے میرے دستوباز میں طاقت ہے میری جیب میں روپے ہے دولت ہے ہاں ہاں دولت ہو سب کچھ ہو لیکن اللہ کے سامنے جو گزرا اللہ تو نے مجھے عطا کیا ہے تیری عطا کردہ دولت ہے ہم تیری راہ نہیں صرف کریں گے تیری عطا کردہ دولت ہے بھائی پھر تو کام چلتا ہے لیکن اللہ کہتا ہے وہ بستی والوں نے جب انکار کر دیا ناشکری اختیار کی ہم نے اس بستی والوں کے ساتھ سے رزق اور نعمتیں چھین لی میرے بھائیو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اسی زمرے میں آ جائیں ہم جو کھاتے پیتے ہیں وہ بھی چھن جائے سب کچھ اللہ سے ڈرنا چاہیے ڈر اختیار کرنا چاہیے سب سے بڑی بات عقیدہ درست ہو تو کا اور محمد رسول اللہ کی رسالت پر ایمان کا عمل بے سننا کی بات ہو تو پھر انسان بچ جاتا ہے آخر نے فرمائن نہ ابراہیم کا نہ قانتا للہ حنیفا ولم من کون الى حنیفہ المستقیم اللہ فرماتا ہے میرے حبیب محمد علیہ بلا شبہ ابراہیم ایک جماعت تھا کان امتن اکیلا تنہا ایک جماعت تھا کون طلّہ حنیفہ اللہ کا فرما بردار تھا حنیفن تمام کائنات کے ادیا باطلہ سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف آ گیا باپ بت گر ہے بنانے والا ہے پیشہ بدھ گری ہے آزر بدھ گری کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے خدا بناتا ہے لوگوں کو خدا بنا بنا کر دیتا ہے کیسے عجیب خدا ہے یہ خود کسی کے بنانے کے محتاج ہیں خود کسی کے بنانے کے محتاج ہیں وہ بنا بنا کر دیتا ہے لیکن بیٹا آیا میدان میں بیٹے نے بدھ شکن ہی اختیار کر دی بیٹے کو اللہ نے بدھ شکن بنایا محمد وسلم آخری پیغمبر وہ بھی بدھ شکن ہے ابراہیم نے بھی بدھ توڑے محمد رسول اللہ, اللہ کے بوڑ بو دیے ہیں امتن ولم من مشرق نہیں تھا. نہیں تھا عیسائی نہیں تھا شاکر اللہ فرمایا, کی نعمتوں کا قدردان تھا ہم نے اس کو چن لیا ہم نے اس کو ہدایت کر دی سیدھی راہ کی اللہ فرماتا ہے اس کے آخر میں چل کے سورت کے بات آتی ہے فرمایا بہنا کب تم فہقی مسلم تم بھی کافر تمہیں مارتے ہیں سزا دیتے ہیں ہاں ایک کے بدلے کئی کئی کو تم نہیں مار سکتے ایک کے بدلے میں ایک کے بدلے میں ایک ہو سکتا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا حمزہ کو دیکھا مسرا کیا ہوا وحشی نے مسرا کیا اور ہندا نے اس کا کلیجا چوایا بہت کچھ ہوا اس کے ساتھ اس کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰوں کی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا فرمایا حمزہ سید الشہدا ہے شہیدوں کا سردار حمزہ ہے آج ہم کہتے ہیں نا سید الشہدا حسین ہے حسین ان کو اللہ نے ایک اور اعزاز بخشا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا حسن حسین دونوں میرے نواسے سیدا شباب اہل الجنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ بہت بڑا اعزاز ہے دوسرا تمغہ وہ حمزہ کو ملا رضی اللہ تعالی ہوں اس کو فرمایا سید شہدا ہے ہم نے سیدا کا تمغہ اس سے چھین کر ان کو دے دیا یہ بات غلط ہے سیدا حمزہ ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حمزہ کی بہن آئی میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں حمزہ کو حضور نے فرمایا تو صبر نہیں کر سکے گی بڑی تکلیف دہ حالت ہے اس کی اس کی شکل بگاڑ دی گئی ناک کاٹ دی گئی کان کاٹ دیے گئے آنکھیں نکال گئی. دی گئی کلیجا چبایا گیا ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے کیا ہے کہنے لگی نہیں میں دیکھی دیکھنا چاہتی ہوں میں اتنی بےسبری نہیں ہوں محمد سے اپنے کو پہچان لیا کہ واقعی میرا بھائی حمزہ ہے. رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی حمزہ ہے محمد رسول اللہ کا چچا صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علی علیہ السلط دی تھیں ایک بہت بڑے لعین چودری نے مکہ کے تو بہت کچھ کہا ایک لوڑی دیکھ رہی تھی کہ ہاشمیوں تمہارے لیے دوب مرنے کا مقام ہے تمہارے ایک بتیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آجائنیاں دی گئی ہیں تکلیف دی گئی ازت پہنچائی گئی ہے وہ بڑی خطرناک حد تک حمزہ نے پوچھا کون تھا فلان چودھری سا بجال کہنے لگا اچھا آیا سیدھا آیا بھوجال کے پاس بیت اللہ میں مکہ بیت اللہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی کمان ماری اس کے سر پھر پھوڑ دیا سر اس کا زخمی کر دیا آپ کے محمد رسول اللہ کو کہنے لگا اے محمد علیہ اللہ میرے بتیج خوش ہو جاؤ میں نے آپ کا انتقام لے لیا ہے رسول اللہ وسلم اللہ لگا حمزہ اس بات کی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے میں اپنی ذات کے انتقام کی بات نہیں کرتا ہوں حدیث میں بھی آتا ہے منتقمہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم حضور نے اپنی ذات کے لیے کبھی زندگی میں انتقام نہیں لیا تھا آ حمزہ خوش ہونے کی بات صرف ایک ہی ہے کیا ہے کس بات پر خوش ہو گے اے محمد وسلم آپ نے فرمایا ہمزہ کہہ دو لا الہ الا اللہ حمزہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرمایا اپنا خوش ہوں تجھ پر اللہ انتقام پر خوش نہیں یہ وہی حمزہ ہے جس کو آج مارا گیا مسئلہ کیا گیا میرے آقا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت سے باہر ہوا نے کہ ایک پر میں کئی کافر و مشرقوں کو مسئلہ مشرق کروں گا تیرا انتقام لوں گا آسمان والے نے کہا بھائی میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر انتقام لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی جتنی تم کو تکلیف پہنچی جی ہے ایک کے بدلے میں اے کئیوں کو مسئلہ نہیں کیا جا سکتا ولین صبرتم لیکن اے میرے پیغمبر محمد علیہ الصلاة والسلام ولین صبرتم اور بتا اگر صبر کرلو تم لہو خیر لصابرین یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لئے اختیار دے دیا انتقام لینا ہے تو ایک کے بدلے میں ایک اور اگر صبر کرلو تو بہتر ہے صبر یا انتقام دونوں میں اختیار ہے لیکن اس اختیار دینے کے بعد پھر اللہ نے حکم فرمایا وصبر اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اختیار دیا تھا لیکن اب اختیار کرتا ہوں وسبر صبر کیجیے صبر تیرے جیسے کوئی لائق نہیں ہے انتقام محمد کی ذات کو انتقام لائق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں صبر کیجیے وما صبر کا اللہ بل بڑا حادثہ ہو گیا حادثہ فاجعہ ہے بہت کمر توڑ حادثہ ہے تو صبر کیسے ہوگا اللہ فرماتا ہے صبر بھی کس طرح ہوگا واما صبر کا اللہ صبر بھی میری توفیق کے ساتھ ہوگا بس بھی وما سبر کا اللہ میرے آقا محمد رسول اللہ کو اللہ نے یوں سبق دیا ہے اس کے بعد آ سورت بنی اسرائیل جس کو اسراء بھی کہتے ہیں سورت الاسراء کیونکہ واقعہ سیر کا اس میں ذکر ہے معراج النبی کا قصہ اس سے آغاز ہوتا ہے سیر زمینی کا تعلق جہاں تک ہے اس کو اسرا کہتے ہیں زمینی سیر کا تعلق بیت اللہ سے مسجد اقسا تک اور آگے عروج آسمان پر جانا معراج اس کو کہتے ہیں آسمانوں کی سیر کو یہ دو باتیں ہیں دونوں کو اکٹھا معراج کا نام دے دیا جاتا ہے محمد رسول اللہ معراج کو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گیا کا خادنے گئے بما جانج اللہ فطرت ابینا کا اللہ وہ خواب کا ذکر ہے یہاں خواب کی بات نہیں ہے مکے والوں کا اعتراض محمد اللہ پر مختصر بات سمجھ لیجئے اعتراض کرنا کہ محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں آسمانوں پر گیا ہوں چند لمحوں میں بیت المقدس میں پہنچا ہوں میں اتنی لمبی سیر کر کے آ رہا ہوں رات کے کچھ حصے میں لن رات کے کچھ حصے میں تکلیف تھوڑی سی تھوڑے سے حصے میں میں رات کے سفر کر کے آیا ہوں یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہو بشر ابد اللہ عبد المتلف کا پوتا ہو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے چندر موہن اتنی سیر کر کے آ جائے مہینوں بھر کا سال بھر کا کئی سال کا سفر سال آ سال کا سفر اللہ اکبر، یہ کس طرح ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اعتراض کرتے ہیں وہ اعتراض کرنے کے لیے کہاں پہنچے کہنے لئے چلتے ہیں اب ابو بکر کے پاس مسلمان ڈگمگا گئے لرز گئے وہ کہنے لگے ہیں واقعی بات تو درست ہے پراپا بڑا بڑا خطرناک تھا کہنے لگا اچھا چلتے ہیں وہ مسلمان بھی کہنے لگے چلتے ہیں ابو بکر،, ابو بکر کے پاس ابو بکر کی رائے کیا ہے جو ابو بکر کہے گا وہی وہ ہم مان لیں گے مالم معلوم ہوتا ہے ابو بکر ایک نقطۂ کمال ہے مرکزی کردار کی حیثیت ابو بکر کی ہے کافر بھی وہاں پہنچ رہے ہیں مسلمان بھی وہاں جا رہے ہیں کافروں کا خیال ہے کہ آج ابو بکر کو ہم محمد سے جدا کر دیں گے ارے اصلاح اسلام ابو بکر کبھی مان نہیں سکتا مسلمانوں کا خیال صرف یہ ہے جو ابو بکر کی رائے ہوگی ہم مان لیں گے سب وہاں چلے گئے کہنے لگے ابو بکر سنا ہے تیرے پیرو مرشد نے کیا کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے میں چند لمحوں میں آسمانوں پہ گیا ہوں راتر مقدس گیا ہوں وہ کہتا ہے میں سیر کر کے گیا آیا ہوں وہاں اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا ہوں کبھی ہو سکتا ہے کہ بشر ہو کر آسمانوں پہ یوں چلا جائے محمد ابن عبداللہ ہو کر وہاں اتنی لمبی اتنی جلدی سفر کر کے آ جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں مانا جا سکتا بشر ہو کے عرشوں پہ جا نہیں سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے ابو لہب کہتا ہے بڑے بڑے روساخ اناس مشیکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ بشر ہو کہ آسمانوں پر جا سکتے نہیں ہے اور ان کے ہم نواب اور ان کی ان, ان کا ساتھ دینے والے اس بات میں آج بھی ہیں وہ ابو جہل کی بات پر فخر کرتے ہیں کہ بشر ہو کے محمد نہیں جا سکتے بلکہ کیا ہے یہ نور ہے اللہ کے نور سے بات انہیں کی کر رہے ہیں بات انہیں کی ہے انہوں نے کہا تھا ابو جہل نے کہ بشر ہو کے آسمان پہ نہیں جا سکتا انہوں نے بھی کہا بشر ہو کے نیبت لیکن مانتے ہیں گیا ہے پر ہے کیا محمد رسول اللہ لیکن نور ضرور ہے انہوں نے یوں کہنا شروع کر دیا بہرحال حضرت ابو بکر سے پوچھنے لگے ابو بکر تو مان سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ آسمانوں پر گئے ہوں اب تبلی عبد ہو کر آمنہ کے لخت جگر ہو کر سردار ہو کھڑے ہوئے ہیں پریشان ہیں اب کیا ملتا ہے جواب کیا ہوتا ہے ابو بکر اپنے کاروبار میں لگے ہوئے کہنے لگے کیا تم نے سنا ہے کہ واقعی محمد نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے ایسے اس نے یہ نہیں کہا کہ آسمانوں پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے کہا ہے ایسے تم سن کے آئے ہو کہنے گیا ہاں کہا ہے کہنے کا مجھے اللہ کی کسم محمد کی زبان سے غلط رہی نہیں نکل سکتا پھر یقینا آسمانوں پہ گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں ہے محمد حسین ہےکل جس نے ابو بکر پر کتاب لکھی عربی زبان میں اور دنیا میں پہلی تاریخی کتاب ہے جس نے ابو بکر کی تاریخ کو ہسٹری کو مکمل طور پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے عمر فاروق پر تو بہت کچھ لکھا گیا تھا لیکن ان پر نہیں اس نے یہاں آ کر لکھا ہے ایک نکتا لکھتا ہے کہتا ہے ابو بکر تیرے قربان جائیں آج تو ڈگمگا جاتا لرز جاتا آج تیرے پائے استقلال میں لرزش آ جاتی تو نہ مانتا محمد کے آسمان پر جانے کو تو اسلام کا یہ نقشہ سامنے نہ آتا جو آج موجود ہے ابو بکر تیرا احسان ہے پوری کائنات اسلامیہ پر تو ka, میں کہتا ہوں محمد حسین اٹل نے یہ کہا ہے ابو بکر تیرا کائنات اسلامیہ پر احسان ہے میرے آقا محمد کیا کہتے ہیں, حضور ہیں میں ہر محسن کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں لیکن ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں محمد نہیں دے چکا ہوں اللہ شان معلوم ہوتا ہے کائنات اسلامیہ پر احسان ہوگا لیکن کائنات والو تمہارے روحانی باپ محمد پر بھی احسان ہے ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ ہوں جن کے احسان کو تسلیم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ہر قسم کے احسان کا بدلا دے چکا ہوں لیکن ابو بکر تیرا بدلہ نہیں دے سکا ہم اللہ اور مکے والوں کا اعتراض کرنا کہ آسمانوں پر جا نہیں سکتے ہیں محمد رسول اللہ اگر خواب کی بات کی ہوتی مکے والے کبھی اعتراض نہ کرتے کیونکہ خواب میں انسان خواب میں انسان فضاؤں میں اڑتا ہے دریاؤں میں خشک پاؤں گزر جاتا ہے آگ میں تیرتا رہتا ہے سب کچھ ہوتا ہے خواب میں خواب پر اعتراض مکے والے کبھی نہ کرتے معلوم ہوتا ہے جسمانی معاج تھا جس پر مکے والوں کا اعتراض دلیل ہے اس بات پر کہ محمد رسول اللہ جسم سمیت گئے ہیں آزمانوں پر اللہ اس واقعے کو بترانا مقصود نہیں ہے کچھ باتیں تھیں جو میں نے ذکر کر دی ہیں ایک بات اور ذکر کر دیتا ہوں اللہ نے فرمایا میں النبی کا مقصد کیا تھا غرض کیا تھی لین من آیاتنا تاکہ ہم محمد رسول اللہ کو اپنی نشانیاں دکھائیں نشانیاں کیا جن سے پتا چلے کہ میں ہوں اللہ ہے نشانیوں سے پتا چلے کہ اللہ ہے اگر یہ مقصد ہوتا نا کہ میں راج کے لیے جا رہا ہوں نسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے تاکہ میں اپنی ذات دکھا دوں تاکہ میں اللہ اپنی ذات دکھاؤں پھر نشانیاں دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہ ذات دیکھ لوں نشانیاں سب پیچھے رہ گئی نشانیاں کیا آتی نا پھر اللہ نے کہا ذات نہیں میں اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں جن سے پتہ چل جائے کہ میں اللہ ہوں میں اللہ موجود ہوں اللہ دلی شان تو لنوریا ہوں مینایاتی جب میں راج کا واقعہ ختم ہوا <تصفح> تو اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرا ہبی لمبے چوڑے سفر پر گیا آسمانوں پر گیا زمین پر آیا واپس آیا تو آپ نے کیا دیکھا وہاں اللہ کو دیکھا فرمایا نہیں ایک اللہ اکبر بسم الله الرحمن الرحيم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 تهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج الموعى فدع له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 ونفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ودفلح من تزكى ولك رسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السعف الأولى سعف إبراهيم وموسى الله أكبر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن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 لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الذين إياك نعبد وإياك نستعين پل مستی سیرو پل دینت مبی المی وَمَا جَدّ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ أَكْبَر سَمِعَ اللَّهُ لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا في وَذٰلِكَ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَذٰلِكَ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ وَضَنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَضَنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ وَضَنَا شَرَّ هُوَ لَا يَذِلُّ مَنْ عَادَاهُ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَدَاهُ تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْنَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اللهم إنا نسألك الهدى والتقاء والعفاف والغناء ونعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء